اللَّهُ إِنَّ إِلَيْنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے بس تم تو نصیحت کر دیا کرو کیونکہ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو تم کچھ ان پر داروغا نہیں ہو ہاں جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دیں گے بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے پھر بے شک ہماری ذمہ ہیں ان سے حساب لینا سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کیا منکرین اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کی مخلوقات پر تدبر کے ساتھ نظریں ڈالیں اور دیکھیں کہ اللہ کی بے انتہا قدرت ان میں سے ہر ہر چیز سے اس طرح ظاہر ہوتی ہے اللہ کی پاک ذات پر ہر ہر چیز کس طرح دلالت کر رہی ہے اونٹ کو ہی دیکھو کہ کس عجیب و غریب ترکیب اور حیت کا ہے کتنا مضبوط اور قوی ہے اور باوجود اس کے کس طرح نرمی اور آسانی سے بوجھ لات لیتا ہے ایک بچے کے ساتھ بھی کس طرح اتحاد گزار بن کر چلتا ہے اس کا گوشت بھی تمہارے کھانے میں آتا ہے اس کے بال بھی تمہارے کام آتے ہیں اس کا دودھ تم پیتے ہو اور طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو سب سے پہلے اسے اس لیے بیان کیا گیا کہ عموماً عرب کے ملک میں اور عربوں کے پاس یہی جانور تھا اس جانور کی طرف خاص طور پر توجہ اس لیے ڈالی گئی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا چلنے کا بیٹھنے کا رفع حاجت کا اور تناسل کا طریقہ سب جانوروں سے جداگانہ ہے اگر ایک دفعہ کھا پی لیتا ہے تو ہفتوں کافی رہتا ہے بیٹھتا عجیب طرح ہے شوری قاضی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آؤ چلو چل کر دیکھیں کہ اونٹ کی پیدائش کس طرح ہے اور آسمان کی بلندی زمین سے کس طرح ہے وغیرہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اولمرو الاَس مَ فوقا کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا کیسے مزین کیا اور ایک سوراخ نہیں چھوڑا پھر پہاڑوں کو دیکھو کہ کیسے گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہل نہ سکے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ چھوڑ سکیں پھر اس میں جو بھلائی اور نفع کی چیزیں پیدا کی ہیں ان پر بھی نظر ڈالو زمین کو دیکھو کہ کس طرح پھیلا کر بچھا دی گئی ہے غرض یہاں ان چیزوں کا ذکر کیا جو قرآن کے مخاطب عربوں کے ہر وقت پیش نظر رہا کرتی ہیں ایک بدوی جو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلتا ہے زمین اس کے نیچے ہوتی ہے آسمان اس کے اوپر ہوتا ہے پہاڑ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور اونٹ پر خود سوار ہے ان باتوں سے خالق کی قدرت کاملہ اور صنعتِ ظاہرہ بالکل ہویدہ ہے اور صاف ظاہر ہے کے خالق صانع رب عظمت عزت والے مالک اور متصرف معبود برحق اور اللہ حقیقی صرف وہی ہے اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے ہم اپنی عاجزی اور پستی کا اظہار کریں جسے ہم حاجتوں کے وقت پکاریں جس کا نام لیتے رہیں اور جس کے سامنے سرخم ہوں امام رضی اللہ عنہ جو سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے وہ اس طرح کی قسمیں دے کر کیے تھے بخاری و مسلم چرمزی نسائی مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے انس رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ ہمیں بار بار سوالات کرنے سے روک دیا گیا تھا تو ہماری یہ خواہش رہتی تھی کہ باہر کا کوئی عقل من شخص آئے وہ سوالات کرے ہم بھی موجود ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جوابات سنیں چنانچہ ایک دن ایک وادیا نشیں آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا وہ کہنے لگا بتلائیے کس نے آسمان کو پیدا کیا نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کس نے پیدا کی نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا اور ان میں یہ فائدے کی چیزیں کس نے پیدا کی نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا پس آپ کو قسم ہے اس اللہ کی کہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور ان پہاڑوں کو گاڑ دیا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہم پر رات دن میں پانچ نمازیں فرد ہیں فرمایا اس نے سچ کہا کہا اس اللہ تعالیٰ کی آپ کو قسم ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے نبی نے فرمایا ہاں کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہمارے مالوں میں ہم پر زکوٰۃ فرد ہے فرمایا سچ ہے کہا آپ کو اپنے بھیجنے والے اللہ کی قسم کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے فرمایا ہاں کہا اور آپ کے قاصد نے ہم میں سے طاقت رکھنے والے لوگوں کو حج کا حکم بھی دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے سچ کہا وہ یہ سن کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ اس اللہ لا شریک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے نہ میں ان پر کچھ زیادتی کروں نہ ان میں کوئی کمی کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں داخل ہوگا بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا میں ضمام بن صالبہ ہوں بنو سعد بن سعد ابن بکر کا بھائی پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم تو اللہ کے رسالت کی تبلیغ کیا کرو تم پر صرف بلاغ ہے یعنی پہنچا دینا حساب ہمارے ذمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مسلط نہیں ہے جبر کرنے والے نہیں ہیں ان کے دلوں میں آپ ایمان پیدا نہیں کر سکتے آپ انہیں ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں جب وہ اسے کہلیں لیں تو انہوں نے اپنے جان و مال مجھ سے بچا لیے مگر حق اسلام کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی یہ حدیث مسلم ترمیدی مستند وغیرہ میں ہے پھر اللہ فرماتے ہیں مگر وہ جو منہ مو موڑے اور کفر کرے یعنی نہ عمل کرے نہ ایمان لائے نہ اقرار کرے جیسا کہ اللہ نے فرمایا فلاں صدق ولا صلی اللہ ولاکن ذبول نہ تو حقبات کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا اسی لیے اسے بہت بڑا عذاب ہوگا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ خالد ابنی عزیز ابنی معاویہ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ آپ نے نبی سے جو آسان سے آسان حدیث سنی ہو اسے مجھے سنائے تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا مگر وہ جو اس طرح کی سرکشی کرے جیسے شریر اونٹ اپنے مالک پر کرتا ہے یہ حدیث مصن احمد میں ہے ان سب کا لوٹنا ہماری ہی جانب ہے اور پھر ہم ہی ان سے حساب لیں گے اور انہیں بدلا دیں گے نیکی کا نیک بدی کا بد سامعین الحمد للہ الغاشیہ کی تفسیر مکمل ہوئی